محبدی و محبوب مرشدی و مولا <سلام> مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اخبار صاحب کے شاد کو پاب گاہ کرتا ہوں کبھی دل سے آ کرتا ہوں جب سنی دل سے آ کرتا کر مند میں پیرام کرتا be long. کیوں ہے سمر bomb um اللہ کو یاد کرنا عبادات و نوافل اپنی جگہ لیکن اپنی ناجائز خواہشوں کا بھی میں فون کرتا ہوں اللہ کے راستے میں اپنی بری خواہشات کا فون کرتا ہوں گریا ہے کیا ہے گریا ہے میں کیا ہے گریائے کو بھی دل سے آ پھر سے دس بھی ساری تن پک سے دوسری سارے تن پک سے دور ہو کے کبھی Durs ko haab ghaam kerta hoon Durs है آ کرتا ہوں دل سے آ کرش ل خیامت لسے دکھ موقع لس رات Allah jo kalwa allah <laughs> karta hu jo kalwa احاجی سے مبارکہ کے علوم مبارک کا مجموعہ فضائن الحدیث حلف والے کے احاجی سے مبارک کے تھے علوم مبارک کا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 کہ وہ ٹکڑا دل ہے عزب نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مسلمین انصار میں یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو تول ہوئے تھے یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں اور کفتے میں رہتے تھے اور شام کے ایک شہر جس کا نام ہمس ہے گورنر بنائے گئے اور جس وقت یہ آٹھ سال سات مہینے کے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور بالغ ہونے کے بعد ممبر پر بیان کیا جس کو صحابہ کرام نے قبول کیا مثلا اس میں دلیل ہے کہ جب بچے میں عقل ممیز یعنی تمیز پیدا ہو جائے ہم کو بات لگی بچے کے اندر کیا چیز اچھی ہے کیا کوئی جب بچے میں حافظ ممیز پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کی روایت معتبر ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر و رحمت اللہ صلی, صلی اللہ علیہ ولیم عمان تشہیر علاوہ و جسک میں جو واو ہے وہ جبلا مقدر پر عدم ہے جو یہ ہے وہی حقیقت قلب کو مغوہ سے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسم کے مقابلے میں قلب بہت چھوٹا ہے لیکن کالب کی اصلاح اور فساد قلب کے تابے ہیں قلب سلطان البدن لما فلاح سلطان فلاح خطرت اس لیے کہ جسم کا بادشاہ ہے جب بادشاہ صحیح ہوگا تو رعیت بھی صحیح ہوگی قلم کا مضمون یہ اصل میں درمیان میں آرجی کے بہت سارے قواعد حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ علما کے لیے سمجھنا اور مضمون مشکل ہو جائے گا سمجھنا اس لیے اس سے میں آگے بتا رہا ہوں بس حضرت فرما ہیں کہ یعنی جسم واطف ہوگا نافرمانی سے اور گناہوں سے جس پر اصلاح نہ ہوگی وہ جسم واطف ہوگا نافرمانی اور گناہوں سے پس مقلب پر یعنی ہر شخص پر واجب ہے کہ قلب کی نگرانی رکھے اور اس کو روک کر رکھے بارشات نقصانیہ میں منہمک ہونے سے یہاں تک کہ شبہات معافیت سے بھی دور رہے اور اس کے جوار میں استعمال ہوں اور احتجاج محرمات یعنی حرام کاموں کو کرنے سے روکے اپنے آپ کو قلب کا مفہوم کے جیسے ایک شاعر کہتا ہے قلب کا نام قلب اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے پر تخت اہتمام رکھو کہ قلب سے بادل کی طرف نہ پھر جائے کانا رسول اللہ یوگت روح یا دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھے علامہ سلانی رحمتہ اللہ علیہ نے قلب کو امیر البدن اور قالب کو اس کی رعایا فرمایا اور رعایا کی صلاح و فساد موقوف ہے امیر کی صلاح و پر قلب کا نام قلب اس لیے رکھا گیا کہ وہ متقلب فل ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ قلب کو خاص کیا گیا کیونکہ قلب امیر البدن ہے امیر کی اصلاح سے رعایا کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے فساد سے رعایا کا فساد ہوتا ہے اور ابن حجر کلانی فرمادی کے اس حدیث میں اصلاح کلب کا عظیم الشان قبول ہے جیسا کہ صوفیا کرام کا معمول ہے اگر قالب سے گناہ قرض ہوتے ہیں مثلاً داڑھی منڈانا ٹپنے سے نیچے پجامہ لٹکانا بد نگاہی کرنا وغیرہ تو یہ سب کلب کے فساد کی علامت ہے صلاح قالب کے لیے صلاح قلب لازمی ہے یعنی جسم کی اصلاح کے لیے قلب کی اصلاح لازمی ہے اور فساد قالب یعنی جسم کے فساد کے لیے فساد قلب لازمی ہے. یعنی جسم اگر فساد میں مبتلا ہے گناہوں میں مبتلا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا قلب فساد میں مبتلا ہے اس کے قلب کی اصلاح نہیں تھی خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ کا شیخ ہے دل میں اگر حضور ہو تیرا قم ضرور ہو جس کا نہ کچھ ضرور ہو عشق ہو عشق ہی نہیں جب قلب سالح ہو جاتا ہے اس کو قلب قلب سلیم کہتے ہیں قلب سلیم کی پانچ تفصیلیں علامہ مالوسی رحمۃ اللہ نے کی ہیں اس آیت کے بیل میں یوم یا وہ ملازم تھا وہ معلوم بلا بنون بقلب سلیم ترجمہ اس دن میں کہ نجات کے لیے نہ مال کام مال نہ اولاد مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر اور شک سے پاک بل لے کر آئے گا اس کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک یعنی قلب سلیم کی تفصیل اللہ سے کو مالا ہوگی طبی یعنی قلب سلیم وہ ہے کہ جو مال خرچ کرے نیک راستے میں نمبر دو اللہ یوم سے تو بنی الب سلیم وہ ہے جو اپنی اولاد کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کرے یہ دو تفصیل جو ملائم سر معلوم کے پیش نظر اس کے رب کو محبوب رکھتے ہوئے کی گئی اب نمبر تین الدی یقون قلب القائد اے من القی و شیر کی بنک الب سلیم وہ ہے جو عقائد باطلہ یعنی کفر اور شرخ اور برعت سے خالی ہو اور چوتھی تفسیر ہے من من قلب سلیم وہ ہے جو ان تقاضا شہوانیہ کے قلب کے غلبے سے نجات پا جائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے اور نمبر پانچ قول الدی حکوم قلب اللہ اب اس وقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب سلیم وہ ہے جس نے اللہ کے سوا کوئی اور نہ <سؤال> جیسا کہ فالح صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دل میرا ہو جائے ایک میدان بھو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے بجائے تنجائے خا درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل. غیر سے بالکل ہی, ہی تمنا دل سے ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلبت ہو گئی امام غلطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں آزم لفظ اللہ ہے کہ اللہ زبان سے نکلے تو کل زبہ اللہ سے خالی ہو گزرتا ہے کبھی دل پر وہ بند جس کی کرامد سے موجے یہ جہاں بےآس ماں معلوم ہوتا علامہ محدود ابو ذکری نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے اسلام باطن پر اس کا خوفیہ اہتمام کرتے ہیں تمام اولیاء اللہ جو بھی اپنے احباب پر محنت کرتے ہیں خادموں کی محنت کرتے ہیں وہ کل کی محنتی ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی مضمون سے ظاہر ہے اور جسے بات کہ قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر وہ, پھر وہ دوسروں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا اور دوسروں کو بلکہ راحت پہنچانے والا جسم ہو جاتا ہے وہ خود کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا کیونکہ ہر گناہ سے خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو خود کو بھی آرام سے رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی آرام سے رکھتا ہے ہاضر حدیب تاریخی مہلت خاحی اصلاح قلب یہ حدیث دلالت کرتی ہے اسلحہ قلب کے حاصل کرنے پر علامہ قطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کی صحت اور بسات کا مدار قلب کے اصلاح و بسات پر دین اسلام میں حدیث کی حیثیت حجی علاقی مغو ال کو محدین نے الدین فرمایا جی دین کا ستون بنیادی ستون جین کا قلب کی اسلام چناتے حضرت قالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات ہے وہ علمی عبارات ہیں جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں علماء کا اجماع ہے کہ یہ حدیث عظیم الشان ہے اور کثیر الفائد ہے اور یہ حدیث ان تین احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے ایک جماعت نے کہا کہ یہ حدیث سلح اسلام ہے یعنی جس میں کہائی اسلام ہے وہ تین احادیث جن پر مدار اسلام ہے وہ یہ ہے اللہ و جز میل جو بھی حدیث پڑھی گئی ایک وہ ہے اور ان نمل اعمال تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور تیسری حدیث یہ جی تیسری حدیث شریف ہے یعنی yani اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایانی باتوں سے لایا کاموں سے اجتناب کرے یعنی yani جس میں نتی کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہوجمہ آگے بھی لکھا ہے اعمال کی قبولیت کا مدار اخراج سے نیت پر ہے اور تیسری حدیث آدمی کا حسنِ اسلام لا اور فضول باتوں کے ترک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قلب کی اسلام کی توحید کا یہی محنت ہے یہی تصور ہے کہ قلب کے اندر جو برے برے اخلاق ہیں اخلاق رنزیلا کہتے ہیں جن کے اندر بد نگاری تکبر بدگوانی بدگمانی اور حسد اور دنیا کی محبت اور بیجا غصہ اور دنیا اور کینا اور بہ یہ ساری برے برے افلاق ہیں ان کی صفائی ان کے کانٹوں سے ان کانٹوں سے صفائی صاف کر کے دل کو گلو گلزار بنا دیے جائے اخلاق حمیدہ سے جو مادے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے سارے مادے ہیں لیکن فی نفسی ہی سب مانتے جو ہے ان کوئی برائی نہیں ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں یعنی غصے کا استعمال جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں اس لیے اس سے برائی پیدا ہو مال فی نفسی ہی بالکل جائز ہے نعمت ہے لیکن اس کا استعمال ہم غلط کر ڈالتے ہیں کہ کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں نہیں گناہ کی جگہ استعمال نہ کریں ضرورت کی جگہ استعمال کریں نیک کاموں میں استعمال کریں یہ نعمت ہے اسی طرح جتنے اخلاق وزیلا ہیں تین اب سے وہ سب مادے جو ہے وہ اللہ نے خیر ہی کے رکھے ہیں استعمال اس کا برا ہم لوگ کر ڈالیں کسی بھی اسلام نہیں ہے کہ کون سے مادے کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب چیز یہ اسی محنت کو صرف میں جاری رکھا ہوا ہے تاکہ قلب کی اصلاح ہو جائے گی تو ایمان ہمارا اور اسلام ہمارا حسین ہو جائے گا ایمان ہمارا ذوقی حالیہ رشدانی بن جائے اللہ تعالیٰ عمل کی تو یہ السلام علیکم و رحمت اللہ کوئی مصروفیت مشغولیت ایسی ہو جیسے شوہروں کی خدمت کرنا ساری زیادہ تر خواتین یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ دوسروں کو سناتی ہیں اور اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اپنے شوہر کی خدمت میں فرق نہ کیا والدین ہو یا اور کوئی دوسری گھریلو ذمہ داری ہو جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو یا انتظار کی صحمت کرنا پڑ رہی ہو تو اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے سکتا ہے کہ اس کی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں شوہر کو بچوں کی تربیت میں بچوں کے کھانے پینے میں خلل نہ آئے یا تو اپنی معاملات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے یا پھر یہ کہ اگر اس وقت کوئی مشہوریت ہو دوسرا ہمیں بتاتے ہیں ہمارے हमारे والوں کو وہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی جائے گی یہ نہ ہو کہ مجلس سننے اور سنانے کی وجہ سے شوہروں کو تکلیف ہو یا والدین کو تکلیف ہو یا بچوں کو کوئی ضرورت ہو اور وہ انتظار میں بیٹھے رہے ہیں؟ ایسا نہ ہونا چاہیے ہمارے گھر والوں کو اگر کوئی کسی کو ایسی مشکل ہو تو so, گھر والوں کو ہمارے اطلاع کر دیں وہ ٹیلیفون نمبر دو کسی اور کے جمع کر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ <تصفيق>